جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب اتنی عزت افزائی کا آپ کو بہت بہت شکریہ اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ میری اتنی عزت کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں صرف حدیث پریشری پیش کرنے آیا تھا روم میں بحث چل رہی تھی لیکن میں ذرا بزی تھا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد ثابت ہے نہیں ہے فلاں فلاں وغیرہ جو بھی ہے کس کہانیاں سن رہے تھے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں اعتراضات بھی کوئی علمی اعتراضات لوگ کرتے نہیں ہیں تو اس سلسلے میں میں نے اس وقت ایک حدیث پیش کی تھی انسان ایک حدیث پیش کرتا ہے ایک لائن ہے کم از کم اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس سیو کر لیں اور وہ چیز رکھ دیں اس کو بولیں کہ اس کے مقابلے میں ہمیں حدیث لا کر دیں ٹھیک ہے حدیث کے مقابلے میں ہمیں حدیث لاؤں آپ کی تقریر سننے تو یہ نہیں بیٹھے انہیں اعتراض کرتے ہیں علمی اعتراض کریں دلیل کے ساتھ آئیں مطلع لائیں دوسرے اعتراض یہ ہوا کہ حضرت ابراہی سلام جو ہے وہ دوسرا اسلم کے استاد ہیں یہی بات ہوئی ہے نا دو باتیں میں نے نوٹ کیا ہے ایک حدیث ہے مشکا شریف میں نے پزل میں کہا دلال النبوہ میں بھی ہے نشر میں بھی ہے کے بک میں بھی ہے اشرف علی کی بک میں بھی ہے تبرانی فی مجموع کبیر میں بھی ہے, میں بھی ہے زوائد میں بھی ہے تاریخ بخاری میں بھی ہے مستدرک میں بھی ہے مستد امام احمد میں بھی ہے وغیرہ بہرال مختصر بات حضرت ارباد نصاری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نج... اچھا اس کی حدیث سے ملا شریف کی وہ بیان کر دونوں اللہ حلالہ قسمت الرحمن الرحیم یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث شریف جو ہے وہ 2750 حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آن ابی قطادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئلہ انسومی یومد اسنین فقال فیہ ولدت فیہ انزل علیہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلیم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز میں پر وہی نازل کی گئی کیا ہوئے جناب کہ مفتی احمد رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں آپ کو میری سرکار کہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے تھی اس میں خصوصیت کیا ہے پیر کے دن دنیا کو دو نعمتیں دی ایک میرت شیفاوری اور دوسرے نزول قرآن کی پیدا کے غار رحم پہلی وحی، لزی خلق یہ پیر کے دن ہی آئی کیا جناب پیر کے دن ہی آئی لہٰذا اس دن روزہ رکھنا بہت بہتر ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے جناب کہ اگر ہم میلاد والے دن عبادت کرتے ہیں صدق و خیرات کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اصول بتایا تھا کہ جب ایک چیز کی اصل ثابت ہو جاتی ہے تو نقل آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے اس دن عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے صدق و خیرات کرنا باعث جو ہوتا ہے انسان کی صلاح ثواب کرنا یہ چیزیں ثابت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ چیز یہ عبادت کی ہے تو اب اگر انہوں نے روزہ رکھا ہو اور آپ روزہ رکھتے ہیں اس ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں نا دیکھئے پہلے عبادت کرنا ثابت ہے ثابت کرنے اصل اصل ثابت ہو جاتی ہے نقل آٹومیٹکلی اس کی ثابت ہو جاتی ہے اگر کوئی دو, دو رکعت نفل ثابت ہے اور آپ اس کے پیچھے بیس پڑتے ہیں دو سو پڑھتے ہیں دو ہزار پڑھتے ہیں تو اس کو ہر جی کیا ہے اور دوسرا حضوص السلم کے علیہ السلام کو حضوص اللہ وسلم کے جو استاذ ثابت کر رہے ہیں تو کل بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر قرآن کسی نے پڑھا ہو اور یہ پہلے چوتھی یا پانچویں رقو میں آتا ہے پہلے سپارے کی کہ جب اللہ تبارک کا تعالیٰ انسان کو بنا رہے تھے تو فرشتوں نیز کیا اللہ فرشت انسانوں کو مت بنا یہ تو زمین میں فساد کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو ان کو کہتا ہے کہ اچھا تم لوگ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے بیزار ہو جاتے ہیں آجات اسی میں جیبراہل بھی تھے اسی میں ازرائیل بھی تھے اسی میں جو ہے تو اصرافیل بھی تھے تمام فرشتے شامل ہیں یہ نہیں کہ اس میں نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی کو جب پوچھتا ہے تو فرشتے کرتے ہیں قالو سبحان اللہ الم تناکان طلع علیم الحکیم کہ تیرے اللہ کی تیرے لی ہے تو ان چیزوں کو جانتے ہیں ہماری تو مطلب ہم بے بس ہیں ہم ان چیزوں کو, کو کوئی علم نہیں وہ آدم علسمحک اللہ پھر حضرت آدم اللہ علیہ کو جو ہے تو آرڈر ہوتا ہے تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کو علم دیا گیا ہوتا ہے یہ علمی ہے یہ علم ہی ہے جو انسان کو جو ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو افضلیت عطا کرتا ہے جب حضرت آدم علام نبینا کا مقابلہ جبرائیل اسرافیل نہیں کر سکے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقابلہ کس طرح کریں گے اگر حضرت آدم علیہ نبینہ فرشتوں سے مطلب درجے میں اونچے ہیں تو پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہا اونچے ہیں جو اگر ان کے علم کو مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کون کر سکے گا اب مثال میں آپ کو بتا ہوں ایک بادشاہ ہے اور وہ اپنے کسی وزیر کے کوئی پیغام کسی کے ہاتھ بھی جو آ رہا ہے کسی کے ہاتھ بھی اپنے کسی دربان کے ہاتھ اب کل کو لوگ یہ کہنا شروع کر جناب دربان جو ہے وہ وزیر سے زیادہ معتبر ہے وزیر سے زیادہ مقام میں ہے وزیر سے زیادہ درجے میں تو ڈیزرٹ میک اے سینس کیا اس کا کتک بنتی ہے وہ ایک پیغام رساں تھے ان کا کام تھا پیغام لانا اور اللہ کے باقی اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کرنے لات کون ہے جناب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس کے بعد پھر جبرائیل بھی ہیں اسرافیل بھی ہیں آدم اللہ نبی, نبی بھی ہیں جیند بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس قسم کا ثابت کرنا مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں پڑتی ان لوگوں کی ان کی عقل ماری گئی ہے ان کی کیا ہو گئی جناب عقل ماری گئی ہے تو پھر تو جناب ابو طالب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی تو پھر تو یہ بھی بولنا شروع کرنے کا حضرت ابو طالب کا بھی علم مجھ سے بڑا زیادہ تھا ٹھیک ہے تو ادھر مکہ میں رہنے والے لوگ جو ہوں گے لازمی بات ہے بچپنا ہے کسی جگہ رہے ہوں گے بڑی باتیں نکل آئیں گی پھر تو آپ کہنا شروع کر گے جناب تو وہ تو پھر وہ جو مکہ کے جو مشرق تھے ربانہ رزب وہ بھی ان سے علم میں جاتا یار یہ کس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں میں حدیث شریف بیان کرنے لگا ہوں میں حدیث شریف بیان کرنے لگا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے فور ایٹ نائن سیون حضرت ابو خریرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سور جمع حاضر ہوئی جب آپ نے یہ آیت پڑھی ترجمہ اور وہ نبی ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا باطن صاف کرتے ہیں جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے سور جمع آیت تین یعنی وہ ان کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں سورج جمع نکالیں اس کا آیت نمبر تین کہ جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے مطلب وہ ابھی ان سے آخ ملے نہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے ہیں بڑی غور طلب بات ہے تو ایک شخص نے پوچھے یارسول اللہ یہ کون لوگ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا حتٰ کہ اس نے دو یا تین مرتبہ سوال کیا اور ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر اپنا ہاتھ رکھو اور فرمایا اگر ایمان سوریا ستارے کے پاس بھی ہو تو ان کی طرف کے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے تو یہاں سے سرکار وسلم ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں جو لوگ ابھی ان سے ملح... لاحق ہی نہیں ان سے آ کر ملے ہی نہیں اور علماء محدین فرماتے ہیں کہ اس سمرات حضرت امام اعظم رض اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کیا ہے جناب حضرت امام اعظم یہاں سے سرکار کی جو شان ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے اور ان کا جو محبت ہے اور اس سے جو شان امام اعظم ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے شب معراج کی رات حضور صلی اللہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے اس وقت کدھر تھی جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے تو جبرایل السلام قیامت کے دن کہاں ہوں گے جب کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکے گا کوئی پیغمبر جو ہے امت جو ہے دوڑتی جائے گی حضرت عدم علیٰ نبینہ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیٰ نبینہ تک تمام کے تمام پیغمبر کہیں گے معذوری کا اظہار کریں گے کہیں گے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہاں پر جو ہے تو شفات کریں گے تو وہاں پر پھر کدھر جائیں گے یہ کس قسم کے لوگ یعنی لایانی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور صرف عقل اور استدلال کو جو ہے تو جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ جی عقل عقل عقل عقل عقل ہر جگہ کام نہیں کرتی جناب ٹھیک ہے نا کا کام نہیں کرتی اگر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے نبی جو ہے نا ہمارے نبی جن پہ ہمارا ایمان ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کے درجے ان کے مرتبے کا برابر یا ان کی شان کے جو ہے نا برابر کوئی شخص نہیں ہے وہ اکیلے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بعد لائم کن صنح کما کانح باد خدا بزرگ تو یہ مختصر ان کے نبی پتن ان کے نبی کون ہیں جس کو دیوار کے پار کا بھی علم نہیں ہے ٹھیک ہے جن کا نبی جو ہے تو وہ پرنکس کس کس کا شاگرد بنا ہوا ہے ان کا اللہ جو ہے وہ تو پتہ جگہ پہ قید ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا نہ تو وہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ وہ کسی مخصوص جگہ تک قید ہے کیا سمجھے میں نے کل بھی آپ کو حضرت دادا گنجرش رحمت اللہ علیہ کی بک سے ایک بات کی تھی اگر آپ لوگوں نے توجہ فرمائی ہو بڑی مزے بات کل ہوئی تھی بڑی مزدار اور میں نے یہ وہابیوں کو حضرت کتنے حضرتاتا گنج بخش نے مطلع اپنی کتاب میں ایک سلسلے کا ذکر کیا اور اس میں جو ہے تو ان کا یہ ولایت کے سلسلے میں ان کا چیپٹر تھا اگر آپ لوگوں نے یاد رکھا ہو تو یہ جو ہے ہاں نا اس سرکے تو وہ میں ابھی آپ کو ان شاء اللہ بتاتا ہوں تو یہ ظلم ان لوگوں نے جو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے دو پاؤں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں مطلب یہ کس قسم کی لا یعنی قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کس قسم کی لا یعنی قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کو ہم سب کو اپنی جو و امان میں رکھے کیا رکھے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات میں کرنے لگا وہ بات کر کے انشاءاللہ مائیک آپ کو دیتا ہوں تو یہ بالکل اس قسم کی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے کیا نہیں چاہیے جی اس قسم کی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں بات کہتی ہے کوئی ہاں مت لال کیا فرماتے ہیں جناب اور فرقے کے بارے میں جو پہلے کسی اور نام سے تھا آج کسی اور نام سے کسی کے پاس یہ نہ یار کسی کے پاس ہو تو بتایا کو. اچھا یہ آیسمان بھائی اور رضا بھائی یہ سنے کل میں نے پڑھا تھا لیکن شاید آپ تھے یا نہیں تھے ہو سکتے آپ نہ ہوں سنیں فرق ہشویہ شین واؤ یا ہ فکر ہشویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خداون کا انسان کی طرح کا جسم ہے جو آج کل کے وادی یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے حلوی ہے انہیں کہ ہا ہشویہ ٹھیک ہے کہ خداون کا انسان کی طرح جسم ہے اور وہ اوپر عرش پر بیٹھا کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے یہ کس کا عقیدہ تھا جناب فرق ہشویہ کا یہ سقیرہہ تجسیم ابن یعنی جسم والے کیرے کے حامیوں کے خلاف علماء وقت نے کفر کے فتویے لگائے اور حکومت وقت نے ان کو قید کر لیا ان میں سے باس قید میں ہی فوت ہوئے اور یہی عقیدہ ابن تیمیہ کے بھی تھا اور وہ بھی قید میں مرا تھا اس کے بھی سر میں جوئے ہو گئے تھے اور وہ شخص مر گیا تھا ٹھیک ہے فرقے حشویہ کے عقائد انسانی عقیدہ کے تجسیم کے بالکل وترہ ہیں تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس لوگوں سے محفوظ رکھے تاکہ واہبیوں کے بھی کفریا عقائد ہیں اگر پرانے دور میں جس طرح ان کو قفر کے فطر لگ چکے ہیں پھر آپ کو لوگ یہ کہیں گے کہ جناب حضرت امام اعظم بھی تو قید میں جناب ان کو بھی تو قید ہوئی تھی پرزن میں تھے وہ بھی وہیں پہ شہید ہو گئے تھے تو آپ کس طرح ابن قیمت پہ لان تان کرتے ہیں تو اس میں ایک فرق اپنے ملاحظہ رکھیں اپنے پاس یہ بات نوٹ رکھیں کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کو تو قاضی القضا کی پیشکش کی گئی تھی کہ آپ جی چیف جسٹس بن جائیں ملک کے انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں بن سکتا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بادشاہ جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا وعلیکم السلام اور وہ اپنا اثر و رسوخ اپنے شرعی فیصلوں پر کر نہیں کرنا چاہتے تھے اسی وجہ سے اس انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بن سکتا اور ابن تیمی کیوں کہہ ہُوا ابن تیمی کی یہی کوفری عقائد تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں مدین شریف جانا چاہیے لیکن مسجد نبیوی کی نیت سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی نیت سے نہیں جانا چاہیے تو یہ وہ کفری عقائد ہے جس کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا ٹھیک ہے اور آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مدینہ تو پہلے یسرف تھا یہ یسرف کو مدینہ منورہ طیبہ بنانے والے کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی ہے ٹھیک ہے جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ذات مبارک کو آپ نکال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب وہاں پر حضور کی نیت سے ہی نہ جائیں تو, تو کس کی نیت سے جائیں تو یہ وہ قفری عقائد ہے کہ ان لوگوں سے خواہ دیوبندی ہوں یا پھر وہابی ہوں یہ ماضی میں حشویہ کے نام سے موت تھے یا آج کے وہابی ہیں یا ابن تیمیائی تھے یہ جتنے بھی اہل تجسیم جو ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم ثابت کرتے ہیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان یعنی کے کفی عقائد سے بچنا چاہیے کسی بھائی کا کوئی سوال تو ضرور آ کر پوچھیں اسی سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کوئی سوالات ہیں پوچھیں پوچھنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے جب تک آپ میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی تو آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے یہ علوم ظاہر کا ایک بہت بڑا مین اصول ہے جب تک آپ اپنے استاد کے ساتھ ریزننگ نہیں کریں گے سوال نہیں پوچھیں گے آپ نہیں سیکھ سکتے حاجر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت و رحمت اجمیر کیسے یہ جو ہے نا آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کی حضرت آدم علیہ وسلام کے بارے واقعہ آپ نے پیش کیا وَأَعْلَمَ آدَمَ كُلَّهُ تو الحمدللہ یہ بقرہ کی نمبر تھرٹی ون میں ویری گڈ پوائنٹ مگر یہ بھی میں نے پوائنٹ پوائنٹ کی تھی. شاید آپ نے سننا تھا یہ نہیں سننا. سورہ النساء و بسم اللہ, الرحمن الرحیم وأنزل اللہ علیہ کل کل حکمت الم کما لم تن تا علم وانف اللہ علیہ کا <عَزِيمًا> اس کی تفسیر پھر دوبارہ میں نہیں کرتا میں نے پوری تفسیر کی تھی اس کی اس میں دمیر ہے واحد کے لیے کا کما کم کا ایک کے لیے کما دو کے لیے کم تین کے لیے آپ یہ جانتے تھے مجن بھائی آپ گرامر کے ساتھ جو ہے نا اب یہ آتا ہے کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے ہیں میں نے ہی آپ کو سکھا دیا الما کنتا علام وان فض اللہ علیہ کا عظیمن اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر اب جبرائیل امین کو کیسے آپ استاد بنا سکتے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے ہیں میں نے آپ کو سکھا دیا سمجھائی مدینہ تو آگے دوسری بات یہ مولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو جگرہ ہوتے ہیں اس کے بارے بھی حدیثیں حضرت مجھے ایک کتاب چاہیے اتنویر فیم الد البشیر اگر آپ کو یہ نیٹ پر نظر آ کسی ویب سائٹ پر تو بتا دینا اس میں بہت حدیث لکھی ہوئی ہیں بہت زبردست ایک حدیث لکھی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عن اپنے گھر میں مولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضور آگے پوچھے مافا علیہ یا عمل کیا کر رہے ہیں بدردہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا ولادت کا دن ہے اور ملاد منا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ فتح علیہ کا باب الرحمہ وملائکت یستقفرون کہ بے شک لفظ ادھر انہ تاقی کے لئے نہیں مگر میں تاقی کے لئے ترجمہ کروں گا کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیونکہ حضور جب فرماتے پھر وہ تاکیق ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ رحمت نازل فرما دے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھلا دے آپ کے لیے اور اللہ کے ملائکہ کا آپ کے لیے دعائے توبہ کر رہے ہیں وہ ملائے کا تک اور فرشتے توبہ کر رہی ہیں آپ کے لیے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں درس دے رہے تھے تو حضور آتے ہیں دیکھتے ہیں درس دے رہے فرمایا عبداللہ ابن عباس اب میری شفات آپ کے لیے واجب ہو گئی عزت عزت خوش ہیں ہم آپ سے تو مگر یہ کتاب جو ہے نا میرے پاس نہیں میرے اعلیٰ دامر برکت رضی اللہ عنہ ان کی ایک کتاب ہے جو انگلش میں آئے تھی اس کو یونیورسل پروفیٹ بہت زبردست کتاب ہے وہ تو اس میں اس کا حوالہ دیا گیا تھا مگر انفارچونیٹلی یہ کتاب جو ہے میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ کو مل جائے نا کسی جگہ سے تو مجن بھائی تو بتا دینا میں نے مکتبہ تو کراچی والوں سے اگر سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہے ان سے بھی پوچھنا ہے شام تکر بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ یہ کتاب مل جائے گی انشاءاللہ العزیز تو دوسری بات حضرت کے بدعت کے بارے کیونکہ اصل ان کا بحث جو ہے نا یہ بدعت پر ہے کہ یہ بدعت ہے اسلام میں تو دو پانچ قسم کی بدعت ہے امام نبی کہتے ہیں تو ہمارے حناف کے اندر دو ہیلو ہسنا بد دلال اقلی ایک حدیث شریف ہے کلو و بد دلال یہ وہ بدتتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کوئی ایسا ٹولہ تھا جس کا عقیدہ یہی ہے جو وہ ابیوں کا عقیدہ ہے وہ بدت ہے وہ بدتی والا عقیدہ ہے مگر جو ہم کام جو کرتے ہیں وہ بدت ہسنا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے صحیح مسلم جیل نمبر دو پیج نمبر تھری ہنڈریڈ اسلام ہو ایور جو بھی آدمی منسنا فعیل اسلام, اسلام کے اندر سنت پیدا کرے گا ایک طریقہ اختیار کرے گا سنتا ہسنتن اور وہ اچھا سنت طریقہ ہو اس کا فلا با بہا با دہا اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرے کوتی بالہ اس کے لیے لکھا جائے گا نیکیاں لکھی نیکی جائیں گی مسرو اجرن من املا بےا ولا ہن کوسو من آجور اور اس کے عمل جو ہے وہ کم نہیں ہوں گے تو الحمد یہ باتیں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہیں مدینہ میں تو کہ رضا بھائی آپ سے وہ کتاب آپ کو مل گئی تھی اتنویر فی ملود البشیر میں نے اس دن آپ نے کہا تھا کوئی نسخہ آپ کے پاس تھا وہ مصطفیٰ پر نہیں ملی مجھے بھی نہیں مل رہی تو مکتباد غوثیہ والا ان کے پاس ہوگی کراچی میں یا ہمیں کسی عربی ادارے کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کرنا پڑے گا اس کے لیے لبنان کے اندر یا شام کے اندر تو کسی کے پاس نہیں ہوگی کسی کے پاس بھی نہیں اللہ کسی کے پاس تو ہوگی یار شاید مصر میں مل جائے گی میرے اندازے کے ساتھ جو ہے مصر میں مل جائے گی کیونکہ دس بک تو سدائے رضا بھائی ان مل جائے گی میرے دادے جی جی بک مجھے نہیں پتا یار میں نے ایک دن سنا تھا سنی مسلم بھائی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ان کی کتاب نہیں ہے